قولم واہ اور اللہ تعالی نے فرمایا لا کت خزو الاس تم دو خدا نہ بناؤ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو ان واشد وہی ایک معبود ہے ف یا فرح پس تم مجھ ہی سے ڈرو و لہو مافِ سماواتی وردی اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے لہ دینا سے بن اور اسی کی فرما برداری لازم ہے اور سچا دین اسی کا دین ہے اف غیر اللہ تک تقون کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو یعنی دنیا داروں مال داروں سرداروں اور رشتے داروں کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے اور ان بے بس لوگوں سے ڈرتے ہو وماں کم من عمتن فمین اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ثم اذا مس کم پھر جب تمہارے پاس تکلیف آتی ہے ف علئی ہی پھر تم اللہ ہی کی طرف پناہ مانگتے ہو اللہ ہی سے دعا مانگتے ہو ثم پھر اذا کا شفت در جب اللہ تعالی تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے ادا فریقم من کم مکہ کا رد کیا گیا اور فرمایا اے مشرقین مکہ تم میں سے گرو ایسا ہے کہ رب بھیم کہ وہ اپنے رب کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتا ہے شرک کرتا ہے کہ یہ مشرقی نے مکہ کا رد ہے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو ٹی وی بند ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں موسیقی آوازیں نہیں آتی اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی خوشی کا موقع دیا تو ہم خوب نافرمانی کریں گے یقرو بیما آئی نہ ہو تاکہ وہ کفر کریں انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں عطا کیا جو نعمتیں ہم نے دی ہیں وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں فتح پس اے کافروں تھوڑی زندگی کا نفع اٹھا لو فصو فتح پھر ان قریب تم جان لو گی کہ برے لوگوں کا انجام برا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا یا يَعْلَمُونَ جس چیز کو وہ خود نہیں جانتے اس چیز کے لیے یعنی اس بے جان بتوں کے لیے نصوی وہ حصہ مقرر کرتے ہیں مما اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ جانور کو حرام قرار دے دیتے اور کہتے یہ بت کے لیے ہے اب نہ اس پر ہم سواری کریں گے نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے اللہ اللہ کی قسم لتس النا ضرور بضر تم سے سوال کیا جائے گا اما کن تم تفترون ان باتوں کے بارے میں جو تم اپنی طرف سے گڑ لیتے ہو وہ یج اللہ گل بناتی ہو اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے مشرقین مکہ کی ایک قسم وہ تھی جو یہ کہتی تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو فرمایا کہ یہ مشرقین مکہ خود اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے انہیں بیٹیوں سے نفرت ہے اور اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے بنائے اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وال ہوں ماں اور ان کے لیے وہ ہے جو انہیں پسند ہے یعنی بیٹے مشرقین مکہ کو بیٹی سے کیسی نفرت اس کا ذکر قرآن مجیب فوقان حمید نے فرمایا وہ بُشِّرَ بشیرا آح اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے و وَجْهُهُ وجہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے غم کے مارے سیاہ کالا ہو جاتا ہے وہ قویم اور وہ غصہ پینے والا ہوتا ہے یعنی اسے اس موقع پر بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے بڑا غم ہوتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی کیوں ہوئی یتوا او مین القومی من سو اما بشربی جس بیٹی کی بشارت دی گئی اس بیٹی کی وجہ سے یعنی اس بشارت کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ اس کی برائی کی وجہ سے اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے سکو ہوں آلہ اور سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ رکھوں ام یدح فتراب یا اسے مٹی میں دبا دوں تو خود تو اتنی نفرت رکھتے ہیں بیٹی سے اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ سا اما یش کتنا ہی برا وہ حکم لگاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ اس ماڈرن دور کو دیکھیں یہ ماڈرن دور نہیں ہے یہ تہذیب یافتہ دور نہیں ہے بلکہ در حقیقت ہماری ترقی زمانہ جاہلیت کی طرف ہے جیسے جیسے ہم تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اگر یہ تعلیم ہمیں قرآن و حدیث کے نور سے منور کرتی تو ایسا نہ ہوتا لیکن پڑھے لکھے جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت پر انہیں خوشی نہیں ہوتی اور نوز بلا مزالے بیٹی کی ولادت پر اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بیٹی کی ولادت ہو جب اسے مبارکباد دیتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے ہم ہاں بس آپ دعا کریں اللہ نصیب اچھے کرے یہ جملہ کہتے ہیں نصیب اچھے کرے انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ کیا بیٹے کی ولادت ہو تو بیٹا اچھے نصیب لے کر آتا ہے بیٹے کی ولادت پر یہ جملہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اللہ نصیب اچھے کرے اللہ آسانی فرمائے یعنی ابھی تو بیٹی کی ولادت ہوئی اور فکر اس کو رشتے کی پڑ گئی جہیز کی فکر پڑ گئی اتنا سوچنے کا کس نے کہا ہے بیٹا ہو کہ بیٹی ہو اللہ سب کے نصیب اچھے کرے اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح بنائے کہ نیک اولاد یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے اور بیٹی کی ولادت پر بھی ایسی خوشی ہونی چاہیے جیسی بیٹے کی ولادت پر ہوتی ہے انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی چنڈک بیٹے میں ہے کہ بیٹی میں ہے اللہ کی رضا پر وہ راضی رہے جہاں پر ایک بیٹی ہو دو بیٹی ہو تو انسان چلو خوشی کا اظہار کر لیتا ہے لیکن اگر بیٹیوں کی لائن لگ جائے تین بیٹیاں چار بیٹیاں پانچ بیٹیاں تو بسا اوقات تو بعض ایسے نادان ہیں کہ یہ جملہ کہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ذالک میری بیوی منحوس ہے زبان سے نہیں کہتے تو حال سے ان کا رویہ یہ بتا دیتا ہے اسے نحوس سمجھتے ہیں مجھے بتائیے حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی انہا سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب عورت ہوگی کہ جب آپ کھانا لے کر غار ہیرا آتی تو جبریل امین ایک موقع پر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا سامان لے کر حضرت خدیجت القبرا آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ آپ سے خوش ہے اب بتائیے خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا مقام ہے آپ کے یہاں چار بیٹیوں کی ولادت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے یہاں سب سے پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی کی ولادت پہلے ہو تو وہ خوش نصیب ہے اس موضوع پر یہ کیسٹ آپ ضرور سماعت کیجیے رحمت اور زحمت میں فرق رحمت اور زحمت میں فرق اسی طرح انصاف بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں بیٹی کو بھی برابر حق دینا چاہیے انہیں کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ فی زمانہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار چار بیٹے ہوتے ہیں ایک بیٹی ہے ساری زندگی لوگوں نے بیٹی کو اہمیت نہ دی اب یہ ہوا کہ چاروں بیٹے یا پانچ بیٹے جوان ہو گئے اپنے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئے بوڑھے والدین کو کوئی بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہے اس بڑھاپے میں تعاون کرنے والی خدمت کرنے والی اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہی بیٹی ہے جس کی ولادت پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی اکثر یہی دیکھا جا رہا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں اور بیٹے تو شادی کرنے کے بعد مجبور ہو کر کہتے ہیں کیا کریں ہماری بیویوں کی بنتی نہیں ہے ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے بھی بیٹے ہیں جو سمجھدار ہیں خوش نصیب ہیں والدین کی خدمت کرنے والے ہیں اور ایسی بیٹیاں بھی ہیں کہ جو بیٹوں سے زیادہ نافرمان ہوتی ہیں تو کوئی فی نفسی بیٹی ہونا یا بیٹا ہونا فضیلت کی بات نہیں جو نیک ہے صالح ہے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہے وہ خوش نصیب ہے اور جو دین سے دور ہے چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہے وہ یقین نقصان میں ہے لین لا مینو نہ بل آخرتی <السَّوء> ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے برا حال ہوگا ان لوگوں کا آخرت میں بہت برا حال ہوگا وہ لا گل مسل اور اللہ تبارک کا تعالی کی شان بلند و بالا ہے جو یہ باتیں کہتے ہیں اللہ اس سے بلندوں بالا ہے وہ عزیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے